اتنی زیادت نہ کر آرے کمبات اب سمجھ گئے ہو بھائی سنگی ہو اچھا فول اللہ تا تم ایک مانیے کہ خدا کی قسم نہیں تھکتا اللہ پاک یہاں تک کہ تم تھک جاؤ نہ سڑکی اللہ یہاں تک کہ تا سرش ہے کیا مر اللہ تو تھکتا نہیں ہے تم تھکتے ہو سمجھ تم تھکتے ہو تو لہذا اتنے اعمال میں غلو نہ کرو کہ تھک کر چھوڑ دو اپنے اعمال اپنے آپ کو امال میں زیادہ نہ تھاؤ اپنی استطاعت و کی طاقت کے مطابق کیا کرو حس اب یہاں یہ سوال ہے کہ تملو مناسب ہیں مناسب کو کہتے ہیں تھکنے کو کہتے ہیں تو بندے میں سستی آتی ہے تھکتا بھی ہے اللہ مکر... اللہ میں سستی بھی نہیں آتی ہے تھکتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیوں اللہ تو مخلوق کی سفاسم سے, سے منظہ ہے تو پھر لا یا اللہ کی تو نسبت ملال کے ہوا تو ایک جواب آسان ہے کہ متشابہات میں سے ہے خلاسا خبر شوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا یا یہ تملو کے مقابلے میں مشاقل آیا ہے مشاق آیا ہے ٹھیک ہے اللفظے نے موافق ما اختلاف المانی یہ مشاقل ہے جیسے آتا ہے جو اللہ بن المنا کتی نہیں اوخا کیوں خا دم اللہ فیتان نسول ف نسی ہوں نس اللہ فنسیم ٹھیک ہے نا سر سر اللہ ٹھیک ہے وہ سورت ہے لیکن وہ مر وما اللہ ٹھیک ہے نا ون آ کر تم فاط فم نے تدا لمفات اب یہ سب جدا ہو سی ا تم سیا ہے نہیں. خبر خلا سا غیر مکھی سبحان اللہ تیسری بات طبیل ہے فول یم اللہ بے ایتا اس سواد حکا کملو بال اللہ تھکتے نہیں ہے عوض دینے میں اللہ تک لاج لاج امل اللہ لا دیتا ہے سواب اللہ نہیں سکتے سو آپ دینے میں یہاں تک کہ تم تھک جاؤ عمل کرنے میں اللہ تو سواب دیتا رہے گا دیتے رہے, رہے, رہے گا دیتا رہے گا لیکن تم تھک جاؤ گے تو پھر بیٹھ جاؤ گے اس لیے اپنے آپ کو نہ تھکا ہونے پترو لا يمل لا یم اللہ ہو یا مختصر کرو لا یم اللہ بل اجر اللہ اجر دینے بے تھکتے نہیں ہے یہاں تک کہ تم امال کرنے سے کیا جاؤ تھک جاؤ گے وکان احب دینی اللہ مادا ومال صاحب ہو ہے محبوب ترین امل الہ حب بخاری کہتے ہیں کہ کا مرجا کون ہے تو دوسرے الہ ہیل اللہ گل مک گئی شیخ رحم اللہ کے ساتھ چشتی ایک ناطفان تک مر گئے دونوں جلس میں اکثر وہ ہوتا تھا تو اشار پڑھتے تھے تو وہ چشتی کہتا تھا خدا کے قرآن ہوتے گل مک گئی بڑے لمبے اشراد نا ہوں گے میرے ہر کیسٹوں میں تو خدا جو قرآن ہوتے گل مک گئی فیصلہ کرو تو قرآن کے کرو گل مک گئی نا ہل اللہ ہے تو الحمد مرض اللہ اللہ ہے بات جو بات نہیں کی تھی کہ لہی مرزا رسول ہے صلاح صاحب ہلیہ مرجع اللہ ہے دونوں چاہے اس لیے کہ حب الرسول حب حقب ہے حب اللہ حب رسول ہے اللہ دا پسند اللہ جی پسند نبی بھی پسند ہے نبی جی پسند اللہ جی پسند ہے فی الحال مرجی ماتا مارے ساحب جب تک کہ عامل اس پہ مدعمت کرتا ہے مسلم شریف الیاض جو ٹے کے باب زیادل ایمان و نقصان ہی یہ بتیسواں باب ہے امام بخاری رحم اللہ ذکر کرتے ہیں ایمان کے متعلق باب زیادہ و نقصان ہی یعنی یہ باب در بیان ان آیات اور احادیث کے ہے جس میں ایمان کی زیادت اور نقصان یعنی کمی کا ذکر ہے تو گویا کہ اس باپ سے امام بخاری زیادت و نقصان فی المان ثابت کرنا چاہتے ہیں اس باپ کے ان اعقاد پر امام بخاری رحمہ اللہ پر بڑے بڑے اعتراضات اور اشکالات وارد ہوتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تکرار نہیں کریں گے اور تکرار سے بچیں گے تو کتاب الایمان جب شروع ہوا تو آج ہاں زیادت و نقصان یزید و یم قسو امام بخاری کہہ کر آ چکے ہیں اور ابھی تک جناب عالی اعلی تقریباً اکتیس زیادت و نقصان اور جزیت اعمال کے سلسلے میں ذکر کیے ہیں تو ان افوا کے بعد زیادت المان و نقصان ہی کے ذکر کا کیا فائدہ یہ تو تکرار ہے <تصفح> اس اشکار کے جواب پر علماء کرام حضرات جو ہیں جواب دیتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری راہ اللہ کا پہلا ترجمہ وہ ترجمہ جامعہ تھا جامعہ تھا اور یہ ترجمہ جو ہے یہ جامع تفصیلیاں اور توضیحیہ ہے بات سمجھ گئے پہلا ترجمہ جامعہ تھا اور یہ ترجمہ توضیحی اور تفصیلی ہے اس کی وضاحت دوسرے الفاظوں سے یہ ہے کہ پہلا ترجمہ بمنزل عنوان تھا اور یہ ترجمہ بمنزل تفصیل العنوان ہے تو عنوان اور تفصیل میں جدائی ہوتی ہے اور عنوان کے بعد اجمال کے بعد تفصیل یہ مفید ہوتا ہے تو اس لیے امام بخاری نے ترجمہ جامعہ کے بعد ترجمہ تفصیلیہ اور توضیحیہ بیان کیا ہے لہذا اشکال نہیں ہے دوسرا جواب لیکن یہ جواب محدثین نے دیا ہے لیکن بعض حضرات اس جواب کو پسند نہیں کرتے دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی باغ کے ابتدائی حصے میں زیادت و نقصان کا ترجمہ طبعا تھا اور اب یہاں یہ ترجمے زیادت و نقصان کا اس سوالتن ہے پہلے ترجمہ تبان تھا اور اب یہاں اسوالتاً اس ہے اب اس پر سوال ہے کہ تبان و اسالتن اس کے کیا مطلب کتاب علیمان علیمان یزید و انقص یہ تو اسالتاً اس ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ابتدا میں مقصودی امام بخاری جزیت اعمال مقصود تھا اور زیادہ تو نقصان تبعی تھا اب یہاں زیادت و نقصان بطور کے ذکر کر رہے ہیں تو لہذا تکرار نہیں ہے ابتدا میں مقصود امام بخاری کا جزیت اعمال ثابت کرنا تھا اور وہاں زیادہ و نقصان طران ذکر ہوا اب یہاں زیادت ایمان جو ہے یہ بطور کے امام بخاری لا رہے ہیں تو لہذا تکرار نہیں ہے تیسرا جواب یہاں یہ ہے اور یہ ان سب جوابوں سے اچھا ہے کہ پہلے زیادت اور نقصان اگرچہ ذکر تھا لیکن اس کا تعلق نسلی ایمان کے ساتھ تھا اور اب یہاں زیادت و نقصان بےعت بار اعمال یعنی بےعتبار ممن بھی ہی ہے تیسواں وہاں زیادت بےعتباری نفس ایمان اور من بھی ہی جس چیز پر یعنی جن چیزوں پر تم ایمان لاتے ہو ان کی کثرت ایمان میں زیادت ہے ان کی قلت ایمان میں کمی ہے ٹھیک تو اس لیے اعمال کی وجہ سے ایمان میں زیادت آتی ہے تو یہ زیادت اعتبار من بھی ہی ہے اور وہ زیادت بعتبار نفس ایمان ہے لہذا ان تقاریر سے امام بخاری رحم اللہ پہ جو اشکال یا جو سوال وارد ہوتا ہے اس کا جواب ہو گیا ہے پھر ہمارے یعنی ابن حجر رحم اللہ نکیل کہ زیادتی ایمان ہے حاشتے کا ہو تو ملا ہمارے امدت القاری بدرودین عینی اس کے پیچھے لگ گئے یہ زیادتی ایمان بے اعتبار ہے اس لیے کہ ایک ذات و شا ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے ہوتی ہے ایک ذات و شے ہوتی ہے اور ایک وصف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایمان بحیثیت ذات تصدیق سے عبارتیں بحثیت وصف اعمال سے ہے تو ذات میں کمی بیشن نہیں ہوتی ہے صفات میں ہوتی ہے تو لہذا ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال سے زیادتی ہوتی ہے نہ ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی ہے اگر سمجھ گئے ہو تو ہمارے محشی کا جواب سمجھ گئے ہو ذات و شے اور وصف شے تو ایمان بحیثیت ذات یزید ہے ایمان بحیثیت وصف اس لیے کہ زیادت کا تعلق وصف سے ہوتا ہے اصل سے نہیں ہوتا ہے تو کہ کی زیادتی اعمال کے اعتبار سے ہے یزید و اس امار کے لحاظ سے اعمال زیادہ کرو تو بڑھے گا کم ہو تو گھٹے گا یہ تو ترجمہ تھا مقصد الباب جس کو کہتے ہیں وہ حل ہوا اب ربط الباب ماسبق سے رب باب کا ربط یہ ہے کہ پہلے احب الدین اد الو مہو تھا کہ محبوب ترین دین اللہ کے ہاں اور محبوب ترین اعمال اللہ کے ہاں وہ ہیں جن پہ عامل کی طرف سے دوام ہو اب باب زیادہ نے وہ نقصان اس کی پیچھے لایا اور فرمایا کہ یہ جو دوام ہوتا ہے نا دوام العمل یہ ایمان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جتنا اعمال زیادہ کرو گے تو دوام ہوگا امال میں کمی کرو گے تو نقصان ہوگا تو دوام فل یعنی دوام فی المان یہ اعمال ہوتا ہے اعمال میں جتنی زیادتی ہوگی زیادہ کرو گے تو دوام ہوگا اعمال میں کمی کرو گے تو نقصان ہوگا تو اس لیے زیادت اور نقصان کا بعد ادوم کے بعد لائے اشارہ اس طرف ہے کہ دوامیت میں اعتبار کثرت اعمال ہے جتنے اعمال کرو گے تو اتنا دوام ہوگا پختگی ہوگی اعمال کی کمی ہوگی تو پختگی نہیں ہوگی لہذا زیادت ایمان اور نقصان اس کے پیچھے لا کر اشارہ ہے کہ دوامیت بے اعتبار ہے تو فرمایا باب زیادت ایمان و نقصان ہی یہ باب ہے بیان اس مسئلے کے کہ ایمان میں زیادتی آتی ہے اور ایمان میں کمی آتی ہے اور یہ زیادتی اور کمی بے اعتبار من بھی ہی ہے ان شاء اللہ مسئلہ حنفی ثابت ہو رہا ہے اچھا وقول اللہ از وجل اور یہ باب ہے بیان تفصیل اور تشریح اس قول بار تعالیٰ وزد نام ہودہ تو یہ امام بخاری اپنے زار پہ مان لیتے ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں تو معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ذتنا ہم بانے استحکام ہے ہم نے ان کو ہدایت میں ہدایت پر مضبوط کیا نامن ایمانہ اور زیادہ ہوتے ہیں زیادہ کرتے یہ آیات مبمنین کو ایمان میں آیات زیادہ کرتے ہیں تو کوئی کہ ان کے ایمان زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ آیات پختہ کرتے ہیں مطمنین کو ایمان میں جتنے آیات آتے ہیں نا تو مینین کے ایمان اس سے کیا ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے وفال علیما کمل تلقم دین اقم علام ابن حجر رحم اللہ فرماتی ہیں کہ تین آیات سے ایمان بخاری علیہ رحمت استدلال فرما رہے ہیں تو پہلی زد ودا ہودا وہ ان آیا سے استدلال ہے بے زیادت علیوم اکمل تو دینکم اس سے استدلال ہے بنقصان نقصان القمان اس لیے کہ تو رفلشہ بل ہے نا جب اکمل تو ذکر ہوا تو اکمال بمقابلے کس کے ہوتا ہے نقصان کے ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو پہلے دو آیتوں سے زیادت فی ایمان کے استدلال یعنی اس بات ہے اب تیسری آیت سے نقصان فی ایمان میں کا استدلال ہے وہ کہ ایمان میں زیادتی بھی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے عالیہ اکمل تو لکم دین آج کے دن ہم نے کامل کر دیا تمالیہ تمہارا دین اب یہاں سوال ہے بھائی یہ اکمل تو ہے ویزدادو داد اکمل تو یہ تو سب زیادت پر اطلاع زیادت پر کیا ہے اشتشہاد ہے تو نقصان کہاں سے ثابت ہو گیا فرماتے فیضاب اور کش امن الکمال تو ناقصن اب ایمان بخاری نے یہاں یہ ثابت کیا فیضاب ترکش امن الکمال جب کوئی آدمی کمال سے کسی چیز کو چھوڑے جب کوئی آدمی کمال سے کسی چیز کو چھوڑے گا تو ناقصن تو ناخص رہ جائے گا تو گویا کہ کمال بھی اتیا نل ہے بالکل بگیمانی غیر مشین یہ کمال بھی اتیانل عمل ہے اب جب امال میں کمی ہوگی تو کیا ہوگا نقصان ہوگا تو فضاد ترقی ان جب کوئی چیز چھوڑے گا خورنات نے سن تو اس میں نقصان آئے گا تو گو کہ اس سے یہ سابت ہو گیا کہ کمال ضد نقصان ہے مسئلہ حال شعبہ ٹھیک اب یہاں پہ چلو سوال بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ اس اللہ کہ آج پوری بعد میں آتی ہے اس پر اس مدعا پر امام بخاری چوالیس نمبر حدیث پیش کرتے ہیں حد دسنا مسلم ابن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں یہ اپنے استاد اشام سے نقل کرتے ہیں اشام کہتا ہے حد دسنا کہ انساد یہ رواج پیش کرتے ہیں حضرت انس سے انس صابی ہیں قطعت تاجین میں سے ہیں یہ قطع مدلس ہیں اور یہ بات چلتی ہے مسلم کی دیباچے میں آ جائے گی کہ مدلس کا انعنا جو ہوتا ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے اور یہاں یہ قطع تدریس پہ مشہور ہیں اور یہ انس سے رواج دکھتے ہیں کس نقل کرتے ہیں کس سے انآنا سے تو امام بخاری اس کا جواب تالیخ سے دے رہے ہیں کہ بعد میں جو تعلیق آ رہی ہے اس امام بخاری یہ بات آپ کو واضح کرے گی اس پہ سوال جواب بعد میں آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقر من النار نکلیں گے آگ سے من النار نکالے جائیں گے آگ سے اب یہ حدیث پہلے اس عنوان سے گزر گئی ہے آپ سمجھتے ہو یہ میں نے وہاں پہ تائید پیش کیا تھا آپ کو دیکھو مقصد ہی اس حدیث کا جو امام بخاری ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ زیادت اور نقصان ہے دیکھو ایک انسان وہ ہے جس کے دل کے جس کے اندر ایمان القدر حبت شعر ہے ایک وہ ہے جس کے دل میں ایمان قدر حبت الحمپ ہے ایک وہ ہے جس کی دل میں ایمان علا علا قدر ذرہ ہے تو شاعر ہند سے بڑا ہے بڑی ہے حب بڑا ہے نہیں نہ ہاں کروں بڑا ہے تو اب یہ جو حب ہمتا یہ ذرا سے کیا ہے بڑا ہے تو ذرب مقابل ہمتا ناقص سے ادنا ہے اور حمت بقابلے حب شعر کم ہے تو یزید ونکھ سو جس کے اندر ایمان زیادہ ہے علاقے دل... حبت شہر ہے اس کو پیل نکالا جائے گا جس کے دل میں الحبت الحمتا ہے وہ ذرہ والوں سے پھیل نکالا جائے گا آخر میں وہ لوگ بھیجائیں جائیں گے جن کے دل میں ایمان اللہ قدری ذرہ ہے تو ان کو نکالا جائے گا تو گوے کہ یزید ون کو سو ہو گیا ہے امام بخاری سمجھ گیا نا تو یوقر جو جائیں گے من النار من قال لا الہ الا اللہ وفي قلبي وزن شعیرت من خیر و من خیرن او یقر النار اور نکال جائیں گے آگ سے من قاللہ قال وفي وفیقل بھی وزن من خیر برہ ایک دانہ کا من النار من قاللہ الا وفی کل بھی وزن و من خیرن جس کے دل میں مقدار وزن ذرا ہو سبحان اب ذرہ عیش آیوشن ا ذرا علما حضرات لکھتے ہیں ازرا راسو نم لہ جو ہے نا چھوٹی پیلی پیلی پیلی چیونٹی جانے پترو چھوٹی سی چیون جو سرخ رنگ کی ہوتی بالکل معمولی سی ہوتی ہے اور اس معمولی سی چونکی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے بالکل معمولی سا ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا نظر میں آئے معمولی سا تو گوئے کہ یہ رس و رس النلہ بمقابلے حبت الحنتا کیا ہے بہت چھوٹا ہے تو معلوم ہوا کہ بعد میں وہ نکالے جائیں گے تو معلوم ہے کہ ماں میں کمی زیادتی ہے نا یا حب ذرہ یعنی وزن و ذرہ ذرہ اس شعا کا نام ہے اس ذرہ اس شعا اس چیز کا نام ہے جو کہ شعا و شمس میں نظر آئے اور ویسی اس کی جسامت نظر نہیں آتی شعا شمس میں وہ نظر آ آتا ہے شعتی ہوں نا جب دودھ لگتی ہے تو سفے سفید ذرات ہوتے ہیں نظر آتے ہی نا وہ انتہائی معمولی سی چیز ہے خبر خلا سال ابو عبداللہ خالا بانو حرد ثنا قطع حد سنانس ان نبی صلی اللہ ایمانکان خیر اب یہاں امام بخاری رحم اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں کال ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں تالا ابانو یہ ابان جو ہے یہ امام مسلم کا استاد ہے یہ حدسنا مسلم ابراہیم جو ہم نے کیا امام بخاری کا استاد مسلم ابراہیم ہے اس کا استاد کون ہے ہشام ہے اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ کالا ابان ہو وہ کہ ہشام کی کے جگہ پر ابان راوی جو مسلم ابراہیم کے استاد ہیں عبان کہتا ہے کہ حد سنا قطع قال حد سنا نسو عبان کہتا ہے مجھے یہ روایت میرے شیخ قطع نے بیان کی ہے فطا کہتے حد سنا آنس وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں اس لیے ذکر ہو, رہا ہے ہو رہی ہے یہ بات کہ پہلی روایت اس شام انقطاد ان, ان انس ہے اور تو ایک مدلس قسم کا راوی ہے اور مدلس کا انانا ویری مقبول ہوتا ہے ایمان بخاری نے انانا کیسے پیش کیا بات سمجھ گئے ہو ایمان بخاری فرماتے ہیں کہ یہی روایت مسلم ابراہیم کے استاد افان قطادی و قطع انسی تحدیث ذکر کرتے ہیں اگر ایک انانا ہے تو یہ انانا اس لیے معتبر ہے کہ اس کی تائید بے موجود ہے اس کی تائید بے روایتی تحدیث موجود ہے حد دسنا انس فال حد دسنا انس تو گوئے کہ یہ روایت معتبر ہے اس لیے کہ یہ معیت بے روایتی تحدیث ہے بات سمجھ گئے ہو اچھا اب اس پہ اعتراض ہے اگر یہی روایت آپ کو بنسبت ابان ان تک حد سنا یعنی بروایت ابان بحدیث آپ کو ملتی ہے تو روایت تحدیث تو انانا سے اصل ہوتی ہے تو آپ نے ترجمت الباب میں اصل کو کیوں چھوڑ دیا ہے اور روایت حشام کیوں لے لیا ہے جب ابان والی روایت تو یہ روایت کیا ہے بدتحدیس ہے شام والی روایت بال ہے تو کیونکہ روایتی تحدیث تو اصل ہے مقابل انانہ تو آپ نے اصل کو چھوڑ کر غیر اصل کو کیوں ذکر کر دیا ہے آپ غیر اصل کو انانہ یعنی کیا منت تاریخ پہ لاتے اور اصل کو اصل روایت کو سہارا سہارے میں لیتے بات سمجھ گئے ہو نا بھائی بات سمجھ رہے وہ یہ روایت اشام انکتا آن انانا ہے روایت ایبان ابان انکٹاضہ تحفیظ ہے تو جب روایتی تحفیظ اصل ہوتی ہے بنسبتی آنا کے تو آپ نے روایتی ابان کیوں اصل قرار نہیں دیا ہے اور سمجھ گئے ہو امام بخاری اس کا یہ جواب دے رہے ہیں یا امام دے دے دیں گے امام بخاری کی طرف سے کہ موازنہ کرو روات میں جس طرح آج آپ کے مسلم کا سبق بھی یہ ہے موازنہ روات درجے الاؤ درجے دوم کے موازنہ کرو یا بھی آپ موازنہ کریں ایک جہت ہشام ہے ایک طرف طرف ایبان ہے ایبان کے مقابلے میں ہشام اوسخ ہے بات سمجھ گئے ہو یا کیا ہے اوسک ہے وہ بہت درج اول کا مقام میں رکھتا ہے اشام اوسکن بے مقابلتی ابان تو اس لیے اوسک کی تقدیم کی خاطر آنانہ کو امام بخاری پہلے ذکر کر گئے ہیں بات سمجھ گئے چاہے تو یہ تھا کہ روایتی کو مقدم کرتے آنانہ کیوں مقدم کیا ہے پچھلے کہ تحقیق ہوا روایت میں ابان ہے اور انانے میں احشام ہے اور حشام کو او من ابان تو لہٰذا اس لیے امام بخار نے اس روایت کو پہلے ذکر کر دیا ہے یہ سوال جواب ہو گئے آگے اس پر دوسرا مسئلہ ہے کہ اس تعلیم کے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے روایت میں وزن و من خیرن وزن و شعیرت من خیرن ہے روایت ابان والی میں یا ابان والے روایت میں من ایمان ذکر ہے خیر کے مقابلے میں من مکان خیر من ایمان ہے اور یہ ایمان کا جملہ مقابل خیر یہ اصح اور اکمل ہے اس لیے ایمان کے قید کو زیادہ کرنے کی خاطر اس طالب ماں بقان ذکر کر دیا ہے کہ شام کی روایت میں شام کی روایت میں من خیرن ہے اور ایمان کی روات میں ایمان ہے ٹھیک ہے نا اور ایمان کا کلمہ جو ہے مقابل خیر کیا ہے اصط ہے اس لیے امام بخاری نے اس تعلق کو ذکر کیا نمبر تین امام بخاری تعلیقاً اس روایت اس ذکر کرتے ہیں کہ محرسین کا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ مطابقات پیش کرتے ہیں شواہدات پیش کرتے ہیں روایتی اشام کے لیے اس کی تائید کے لیے اور اس کے مطابق کے لیے کیا کیا روایتی ابان ذکر کیا تو کہ کی اس کی تائید کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے نا اور اس روایت کو تباہ ذکر کیا اس لیے کہ کثرت ترک کی طرف اشارہ ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ میritoara profesorana Ramana nu stăvăienu cu pas somniea de a aburui la unel nanopaladhasnatu mai cum unomara plata na pesuno nu se menamgaritine sabia nanumaremele sctabi celior sara ambo andar ganaminele اس لیے کس میں ات کسان ہے عزی تمل اب دیکھیے متوجہ ہو جائیں آسان ہے مشکات تم پڑھ چکے ہو یہ طارق ابن شام عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے انودی ایک یہودیوں سے ایک ادمی آیا حضرت عمر صاحب کے پاس اس رجل کے بارے میں محدسین کہتے ہیں کہ یہ قابل اخبار تھے یہودیوں کے وڈے عالم قابل اخبار تھے یہ آئے اور اس آدمی نے کہا یا میر المنین یہ عمر صاحب کے لقب ہے سب سے پہلے وہ ادمی جو کہ ملقب ملقبی امیر المنین تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں. اس لیے کہ صدیق اکبر کا لقب خلیفت خلیفہ رسول اللہ آیتن فی کتابکم ایک آیت تمہاری کتاب میں تک تم اس کو پڑھتے رہتے ہو لو علینا ماشل یہودی نزلت بس لو علینا ماشل یہودی نزلت اگر ہم پر لو علینا نزلت ہے ٹھیک ہے نا اب یہ معشرم منسوب ہے بنا پر تخصیص لو الینا نزلت اگر یہ آت ہم پہ اترتی کون ہم کون ہے ماشل یہودی لو علینا نزلت اگر یہ آپ ہم پہ اترتی علینا کم مرجا کون ہے ماشاء یہود یعنی اگر یہ آٹ ہم یہودوں پر اترتی لطخنا ہم اس دن کو عید بنا لیتے حضرت عمر نے فرما ایو وہ کون سی آیت ہے اليوم عليكم الاسلام عمرو عمر کہ فرما قدا رفنا ظالم ہم ہم نے پہچانا ہے اس دن کو ایک ول مکان اور ہم نے پہچانا ہے اس مکان کو الزینز لگتی ہے وہ مکان جس مکان میں یہ آپ کی ہے نبی علیہ السلام پر اس سال میں وہ قائمم بعرفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے عرفہ ارفا یوم جمعہ تین دن کا تھا آپ سمجھئے علماء کرم عمر فرماتے ہیں ہم نے اس دن کو جانا ہے ہم نے اس مکان کو بھی جانا ہے جس مکان میں اور جس دن یہ آج آت اتری ٹھیک ہے وہ مکان کون سا تھاارا فتا وہ دن کون سا تھا یوم جمعہ وہ جمعے والا دن تھا اور ہمارے کراملہ عمر اس مسئلے پر اعتراض وارد ہوتا ہے جو ہم دے چر تو ڈب دے چرت ہوشی سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے کابل اخبار کہتے اگر یہ آخ ہم پہ پتر تھی ہم اس آج کو اس دن کو عید بنا لیتے منا لیتے بنا لیتے عمر سے فرماتے ہیں ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے وہ, وہ مقام بھی معلوم ہے مقام بھی معلوم ہے وہ دن بھی معلوم ہے مسئلہ تو عید بڑھانے جایا نہیں سمجھتے ہو مثلاً بنانے کا ہے اور ہاتھی عمر فرماتے ہوں دن ہمیں بھی معلوم ہے اب یہاں بظاہر امام ہاتھی عمر عنہ کے یہ جواب جو ہے یہ سوال کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا اس کے دو جواب سڑو سنیے آج جواب اول امامی حرک عمر رضی اللہ عنہ کا جواب جو ہے یہ بالکل سائل کے سوال کی عین موافق ہے اور مطابق ہے لیکن اس کے لیے تھوڑی سی چائے پینی ہے آپ ذرا ہوش میں آ جائیں بات سمجھ گئے ہو یہ جواب سوال کی عین موافق ہے اور مطابق ہے اخلاق وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ آج ہم پہ یہ پہ اترتے ہم اس دن کو عمر صاحب نے فرمایا تم یا بناتے یا نہ بناتے یا منواتے یا مجھے معلوم ہے وہ دن جس دن میں یہ آج اتری اس دن یوم العرفی کا تھا اور الحج جو آرفا وہ دن حجوں کے لیے عید ہوتی ہے وہ دن تو عید کی تھی بدین تو عید کی تھی کی عید کا تھا یار داخلہ مصیبت سوات اور یار دوستوں کے سو بیش کر دیکھیے زمر بس پہ اپرا سمجھ گیا وہ گہرا جواب ہے وہ دن مجھے معلوم ہے جس دن یہ آئے پتری وہ مقام مجھے معلوم ہے جس مقام یہ آئے پتری وہ کون سا مقام ہے عرفہ نبی رسا اونٹی پر کرتے تھے یہ آئے پتری تو عرفے کا دن تو حجات کے لئے عید کا دن ہوتا ہے تو جب وہ دن خود عید ہی کا تھا تو پھر دوسری عید بنانے کا فائدہ کیا مجھے معلوم ہے وہ دن جس دن میں یہ اترا آت اتری وہ تو جمعہ کا دن تھا وہ تو جمعہ خود بخود عید ہوتا ہے وہ خود بخود عید ہوتا ہے تو پھر عید منوانے کا کیا فائدہ یہ مسئلہ حل ہو گیا مجھے وہ, آیت وہ دن معلوم ہے جس دن میں آیت اتری وہ دن عید کا تھا مجھے وہ جگہ معلوم ہے جس جگہ اتری وہ جگہ عرفہ عرفی کا وجود بھی مطمئن کے لیے عید کا ہے تو, تو ہماری عید تھی نا تم یا منواتے یا نہ جب آج آت اتری تو ہماری عید ہی تھی ہماری عید میں آج آت اتری ہے نہیں سمجھتے ہو ہماری عید میں اتری ہے تم مثلا ابرار کہ بھئی اگر ایسا کام ہو گیا تمہیں مدرسہ بنا ہوگا اور دوسرا ایسے طالب اسلام میں بیٹھا ہوگا تو تم یہ بناتے یعنی ہم تو اچھی بنے ہوئے مدرسے بیٹھے ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اچھی خوبصورت بنی ہوئی مدرسے میں بیٹھے ہیں پھر ہمیں مدرسوں کی بنانے کا کیا آرمان دو ضرورت بات سمجھ گیا اچھا جواب یہ محبان ہے جواب اب اس کا خلاصہ جواب خلاصے جواب جواب الجواب جواب کہ تم یا بناتے یا نہ بناتے جس دن میں یہ آج اتری ہے وہ دن ہمارے دو عیدوں کا تھا اب اس کے جواب سمجھ گئے جواب الجواب تم یا عید بناتے یا نہ بناتے جس دن میں یہ آج اتری ہے وہ دن ہمارا ہمارے دو عیدوں کا تھا یوم الجمہ بھی عید تھی اور عرفہ بھی عید تھی تم تو ایک مناتے ہم نے ہمارے دو عیدی تھی تو جواب الجواب ہو گیا ہے تیسرا جواب ماشاءاللہ اللہ یار بہت عجیب ہے تیسرا جواب یہ بہت عجیب ہے تیسرا جواب یہ ہے یہودیو ہم تمہارے طرح نہیں ہیں تم محرفین ہو تم محرفین ہو اپنے طرف سے دین بناتے ہو ہم بنوانے والے نہیں ہیں ہم ماننے والے ہیں اور جواب سمجھ گیا ہے یہودیوں ہم تمہارے طرح نہیں ہیں تم تو محرفین ہو تحریف کرنے والے ہو اپنے اپ سے دین بناتے ہو ہم چونکہ اتباع کرنے والے ہیں بنانے والے نہیں ہیں شکر ہے میرے اللہ کا کہ جس دن آئے اتری تھی وہ اللہ نے ای بنائی تھی پہلے سے ہم نہیں سمجھ گئے یہ بڑا تیز جواب ہے اگر اس کے مقصد کو تم پہنچ گئے ہو تو ماشاءاللہ اگر نہیں پہنچے ہو تو ایک ملبن چائے بنا کر پی لو تو پہنچ جاؤ گے نسواں اگر ڈالی ہے تو پھینکو تو پہنچ جاؤ گے کیا مانا ہوا تمہارا کیا نام ہے بلال بولو کیا مانا ہوا میرے تو بولو ہاں تو ہمارے لیے خود یہ دن پہلے سی یہ بنی ہوئی گیت ہمیں ملی ہے ہم بنانے والے نہیں ہیں ہم ماننے والے ہیں تم میں ہمیں بہت فرق ہے یہ اچھا جواب ہے پیڑ جواب ہے مسئلہ ہم ہو ہیں اچھا اب یہاں ایک سوال ہے سوال بہت عجیب ہے یہ جواب آپ پہ قرض ہوگا علیم اکمل تو القم دین اکم اکم تو علیم نعمدی و اسلام یہ ظاہر بات ہے کہ آج جو ہے فرائض کے تکمیل کی تکمیل کے وقت پہ اللہ مکریم نے اتاری ہے اب سوال یہ ہے کہ آج کس سن میں اتری ہے حجرۃ الوداح کے سن میں تھا دس میں ہجری دس, دس. اچھا جب یہ آیت سن حجرت الوداع ہجری دس میں یہ آت اتری ہے اب اعلان کہ اکملت لکم دینکم دین کامل ہو گیا ہے تو گویا کہ اس سے پہلے تو دین کامل نہیں تھا تو جن صحابہ نے دین پہ عمل کیا اور وفات ہو گئے تو انہوں نے تو نا دین پر عمل کر کے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے درجہ کہتے ہیں ان کو ملے بات سمجھ گئے ہو مسئلہ یہ ہے کہ اکمل تلحکم ہجری دس پہ اتری ہے یہاں تو نو آٹھ سات چھ پانچ اس وقت جن حضرات کی شہادت ہوئی ہے وفاتی ہوئی ہیں تو گویا کہ انہوں نے تو کامل دن کا اتفاق نہیں کیا اس لیے کہ تکنیک ہوترا ہوترا ہوترا ہوتا اب ہو گیا ہے تو ان کو وہ تو کامل دین کی اعتبار سے محروم ہو گئے بات سمجھ گیا ہو تو ایک جواب محدثین کا ہے ایک جواب اس عذل فقیر کا ہے محدثین کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کسی کسی حکم پہ عمل نہ کرنا دو وجوہوں سے ہوتا ہے یا کوئی چیز عمل میں نہ لانا دو طریقوں سے ہوتا ہے بات سمجھتی ہو ایک یہ کہ حکم موجود ہوتا ہے آمدن تم چھوڑ دیتے ہو ایک یہ ہے کہ کوئی عمل نہ کرنا اس لیے کہ ابھی وہ حکم نافذ ہوا نہیں ہے اب بات سمجھ گئی ہو ایک ہے کسی کام کو نہ کرنا اس نسبت سے کہ ابھی اس کا حکم ہوا نہیں ہے اور ایک ہے نہ کرنا اس وجہ سے کہ حکم ہوا ہے اور نہیں کرتے اس میں کون سا گنا ہے یہ نہ دوسرا ہو گیا حکم آگیا ہے حکم ہے کہ سن اب تم پڑھ نہیں ہو تم مجرم ہو ابھی فلو کا حکم آیا نہیں ہے اگر تم نے سلاد بھی کیا نہیں کیا تو قصور بھی نہیں ہے تو جو حضرات اس سے پہلے گئے ہیں تو ابھی ان کے زمانے میں ابھی احکامات آئے نہیں تھے پورے اور جو آئے تھے دلو جان سے مان کے چلے گئے ہیں تو نقص کون سا ہے کوش کے نہیں جو احکام آئے تھے ان کو دلو جان سے مان کر چلے گئے ہیں ابھی احکام آئے تھے نہیں کہ جو ان سے رہ گئے ہیں تو نقصان کیا ہے سمجھتے ہوں آپ کے اس کمرے میں کمی ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ہیٹر نہیں ہے گرماش کے ہیٹر نہیں ہے اچھا اب یہ کمی تب ہوگی کہ پورے گاؤں میں ہیٹر ہو آپ کے پاس نہ ہو تو کمی ہے جب پورے گاؤں ہیڈر کا مسئلہ ہے نہیں تو کبھی کسی چیز کی ہے نہیں سمجھتے ہو جب ادھر ادھر ہو آپ کے پاس نہ نو دم کہ آپ بڑے بخیل ہیں یا شو میں یا فلا ہے آپ نے ہیٹر نہیں لگایا جب ہے نہیں تو کیا اس میں نقصان ہے ٹھیک ہے سمجھتے ہو جواب یہ ابدیت والا جواب ہی ہے الم اکم الطلکم دین اکم مقصود العت اظہار کمالات کیا ہے اظہار و کمال لوگوں تمہیں کامل دین دے چکا ہوں کامل دین دے چکا ہوں اب اس کے بعد کوئی ایسی وہی نہیں آئے گی جس میں دین کی کمی کو پورا کرنا ہو دین پورا مکمل ہے اب اس کے بعد کمی پوری کرنے والی چیزیں نہیں آئے گی اس لیے کس دین میں نقص ہے نہیں جب نقص ہے نہیں تو اکمال کا کیا فائدہ ہے مسئلہ ہو گیا تو مقصود کے اظہار کیا ہے کمال دین حد سے ہے مقصود ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے علی لکم توین اکمت ممتالحمدی نعمتی عزیۃ القم الاسلام دین یا تک تو بخار سے ہاں ٹھیک ہے نا مخصوص اظہار کما لیتی ہے مسئلہ حل شعر اچھا اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتمام ہے اور ایک اکمال ہے ان دونوں میں فرق ہے اکمال وہاں بولا جاتا ہے کہ ابھی اس کسی چیز میں کمی رہتی ہو اتمام وہاں ہوتا ہے کہ ابھی اس چیز میں ضرورت نہیں رہتی بات سمجھ گئے ہو اعتماد گاؤں بولا جاتا ہے کمی رہتی ہو اعتماد وہاں بولا جاتا ہے کہ اس میں کبھی کمی کی ضرورت کمی نہیں رہتی ہے جیسے آپ مکان بناتے ہیں ابھی چھت کم ہے کامل ہوا ہے نہیں جی ابھی کامل نہیں ہوا دروازے بن گئے ہیں کامل نہیں ہوا فٹنگ ہو گئی ہے کامل نہیں ہوا چونا لگ گیا ہے کامل نہیں ہوا تعلیم بچ گئی ہے ابھی کوئی ضرور ہے نہیں ہے بھائی تاب ہو گیا ہے ابھی گھر تاب ہو گیا ہے جب تک کام کسی گھر میں کسی مکان میں کام پورا نہیں ہوتا ہے اس کو لوگ تام نہیں کہتے ہیں اور جب پورا ہو جاتے ہیں تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں دام تو گویا کہ مفردات کے مان لیے الم اکمر تو لکم دین جس چیز جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں تمہیں دے چکا ہوں وہ اتمم تو اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے اب مسئلہ سمجھ گئے ہو یہ مفرتا کا ترجمہ تھا اور اس کے لیے آپ کو فک اکبر ملاقاری کو دیکھو بلانج فی تکمیلی دین ہلا امر ہار من ان کتاب کو سننا خار کتاب سننا قرآن و سنت میں سب چیز مکمل پوری ہو گئی ہے ور پسی پڑھیے بس, بس باب کو عنوان پیش کرو اس کے بعد اس پر آ کر باب ازکت الاسلام یہ تینتیسواں باب ہے ایمام بخاری رحم اللہ اپنے مدعا پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں یزید ہوا ایمان میں زیادتی بھی آتی ہے ایمان میں نقص بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اعمال کی کثرت سے زیادت ہے عمل کی کمی سے نقصان ہے تو اپرمان الزکات من الاسلام ہے یعنی زکوٰۃ یہ اسلام کا حصہ ہے تو جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو گوئے کہ ایک عمل کا اضافہ ہوگا جب عمل کا اضافہ ہوگا جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں زیادت ہوتی ہے تو لہٰذا جن میں زیادت ہوگی اگر زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے تو ایک عمل کی کمی ہوگی نقصان ہوگا جب عمل میں کمی یا نقصان ہو تعلیم یا یزید و یان قص ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ آپ کو ایک بتانا چاہتے ہیں اپنے مدعا پر یہ جملہ امام بخاری تو منسوخ کرتے ہیں کہ امام بخاری جب اپنی ایک, ایک بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا تو اس بات کو بہت مد و مد ثابت کرتے ہیں اب, اب کہتے دیکھو دین جو ہے اسلام ایمان دین ان میں ہے سمجھ گیا نا ساڑھے ایک استاد سے بڑا مذاق ہے وہ کہتا تھا کہ ماں میں بخاری اس پسترب کی گتی ہوئی گی مٹی <laughs> وہ آج کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے پیچھے پڑ ہو جن میں قبائل ہے قبائل وہی قبائل نہیں ہے نا دین اور ایمان اسلام ایک چیزیں من الاسلام کیوں اللہ قریب کے ساتھ میں فرماتی طور کرو وہ قومی تعالیٰ وما میرا عبد اللہ الدین ان کو حکم نہیں دیا گیا کتب سماویہ کے ذریعہ سے مگر اس بات کی بات کریں ایک اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں یہ اللہ کے لیے کیا دین ویو قیم و سولہ نماز ادا کریں اور زکواتے ورزان کا دین اور یہ نماز پڑھنا اور ادائے زکوٰۃ یہ دین مضبوط ہے دین محکم اب دیکھو ماشاء امام بخار من اسلام امام بخاری تم کتنا عالی آدمی ہے اب دیکھو السکات ہو مل الاسلام ہے زکات جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا الزک اسلام زکات یہ اسلام کا حصہ ہے ٹھیک ہے جب زکوات اسلام کا حصہ ہوا ٹھیک تو اسلام کیا ہے وہ دین ہے ان ندین اسلام تو گو ہے کہ زکات دین ہے الکات اسلام ہے زکاة اسلام کا حصہ ہے اب قرآن صورت فینہ کی آتی یقینیم اسلات و یوں تو دین القلیمہ اس نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے دین کے دیا جب زکوۃ اور نماز کو دین کے دیا تو ان میں دین اندر اسلام دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے تو زکوۃ اسلام ہے دماغ بخاری بڑے عمیر ہیں مسئلہ حل ہو گیا ہے تو گوئے کہ زکوٰۃ دین زکوٰۃ اسلام دین بمانے اسلام یہ شائع ہے آگے جاؤ والذي ادارت اقتراحاته مال منوهه و قال هذا سمي ماكوه انا تنم على ري الطبيب في المستشفى في صلى الله عليه وسلم بس میرا خیال ہے تارا نہیں کیا اس بات آپ کا یہ خیال تھا کہ تھوڑا سا پڑے گی اور پھر چھٹی کریں گے تو نہیں ہم سے چھٹی دینے کی مجاز نہیں ہے اب تو خود چھٹی کے تاریخ میں کوئی کہہ دے کہ چھٹی ہے گاڑی بجا کر بچوں کی طرف خوش ہو کر چلے جائے گی اب دیکھیں یہ حدیث مبارک مشکل ہے توجہ کرنا چاہ اور بیدار رہو جس طرح مطالعہ کیا ہے اچھا حدیث مبارک کے طلحہ ابن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ یقین جا الفرما جار اللہ رسول اللہ آل ایک باس آیا ایک عدمی نبی علیہ السلط السلام کے پاس من آل نجد, آل نجد سے, سے ابھی مسئلہ ہے کہ رجل یہ رجل کون ہے ہے کہ اس کا نام ہے زمان ابن یا یہ زمان ابن زمان ابن سالبہ ہے یا زمان ابن سالبہ ہے یہ آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اچھا یہ آدمی آیا تو کہاں سے امن عال یہ نجد سے آیا عرب کی زمین دو قسم کی ہے ایک کو نجدی زمین کہتے ہیں اور ایک کو تہامت زمین کہتے ہیں پہاڑی زمین کو نجد کہتے ہیں نجد اونچی جگہ کہتے ہیں اونچی چیز کو کہتے ہیں اور تہامو اس کے مقابلے میں ہموار زمین کو کہتے ہیں تو جو زمین سہل ہو اس کو تب من ضو قصورہ سہولیات کو سورا وطن ہیتون مل تو دیکھو تہامہ یہ ہموار زمین نجد مانا پہاڑی زمین تو یہ پہاڑ والے زمین سے آئے جہاں عبد الوہ رہتے تھے حلام عبد الوہبی نج بھی رہتے تو نجب کی قوم کا نام نہیں ہے نہ کسی نصب کا اسم اللہ کہاں پیر کا اسی طرح جو زمان اجت سے آئے جو کرو یہاں سے آئے اجت سے آئے تو میرا نج ساڑھے پانچ سو کلو میٹر راستہ ہے راستے پیش کرنا اپنا جی ہو گئے میلے ہو گئے سر کے بال میرے تو سارے یہ پڑھا کہ میلے نا یا یہ میرا منسان ہے آج اگ میرا راس اس حال میں سر کے بال بکری سر بکری ابھی آپ کی بات چیت یہ آپ ہاں راس تو ست ہی، سر تو ایک ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے راہ یہ ہے کہ بال بھی،, بھی یہ بال ہوئے جمے کر کے پاس ضرور اپنے سر کو ایسے کر دے نا سر کو بنڈواتا ہوں یا سر بناتا ہوں ایک بھی ہوتا ہے نا سر بناتا ہوں تو پھر لوگ کہتے بھائی سر تو بن ہوا ہے بھائی یار تو بال بناتا ہوں تو ان کو کہا تم نے بخاری نہیں پڑی اس لیے تمہیں بخار آتا ہے اگر بخاری پڑھتے تو ٹیكا لگ جاتا تو ذکر المحال و عرادت الحال کا سلسلہ چلتا ہے نسم دویہ دریا سوتی ہم سنتے تھے اس کی آواز كی گنگناٹ گنگناٹ ہے گنگناٹ نہیں یعنی میں گنگناٹ ہے سب ٹھیک ہے مینار کی بات نہیں جی کیسے کہتے دونوں سے ہی اللہ کا کی گنگڑانے کہتے ہیں تو اس کی آواز میں یہ آواز اس کی اصلہ ہے یہ رام راج ہے اور ہمارا سوچوں کی شیت